الوافی بمافی فی الصحیحین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن احادیث کو جمع کرنے کا انداز نیا انداز ہے کوشش کی گئی ہے کہ احادیث میں تقرار نہ ہو ایک حدیث ایک دفعہ ذکر ہو اس کتاب کو کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے چوتھا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے احکام الاسرہ یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے اس چوتھے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے تیسری کتاب پڑھی جا رہی ہے اور وہ ہے کتاب الطلاق اور اس کتاب الطلاق میں تقریباً تین فصلے ہیں ان میں سے پہلی فصل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پہلی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابا میں سے پہلا ساتواں باب وہ ہے باب الخل یعنی کہ یہ باب خلا کے بارہ میں ہے خلا کسے کہتے ہیں خلا طلاق سے مختلف ہے خلا یعنی کہ خامش سے علیحدگی کا مطالبہ یہ کون کرتی ہے یہ عورت کرتی ہے وائف کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری جان چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کے بدلے میں حق مہر جو تم نے مجھے دیا تھا واپس لینا ہے تو واپس لے لو یعنی کہ میں مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علی السلاط وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے خامد سے علیحدگی کا مطالبہ کرے تو اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے تو اس لیے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کئی دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورت سمتی ہے کہ میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ان حالات میں جب وہ یہ اچھی طرح دیکھ لے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی خاند کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور خاون طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر خلا کا راستہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پہ خاون نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھایا گیا لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ خاون سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کا ایک معقول ادھر ہے شریع ادھر ہے یا خاون اس کی کمائی حرام کی کمائی ہے سودی ملازمت کرتا ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یا زانی اور بدکار ہے سمجھایا گیا نصیحت کی گئی بعض نہیں آتا یا پھر بیوی بی کو ذاتی طور پہ نقصان پہنچاتا ہے مثال کے طور پہ اس کی حد سے زیادہ پٹائی کرتا ہے وہ پٹائی جس کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ جائے وہ پٹائی جس کی وجہ سے خون نکلے یا دانت وغیرہ ٹوٹ جائے ایسے ہی بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بیوی کی رہائش خامن کے دن میں ہے اور وہ بیوی کو رہائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے بیوی کہاں بیٹھی ہوئی ہے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہے یا کھانے پینے کا جو واجب خرچہ ہے میں اضافی خرچے کی بات نہیں کر رہا یعنی کہ گزر بسر کرنے والا خرچہ معتدل قسم کا کھانا وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے حالات میں بیوی اس کو سمجھائے دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالے اگر کوئی راستہ باقی نہ بچے تو پھر وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے تو حق بجانب ہے اور اگر صبر کرے تو یہ اچھی بات ہے دنیاوی نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن شریعت کا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر وہ کفروشر کا ارتکاب کرتا ہے مثال کے طور پہ جادو کرتا ہے یا جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں زانی اور بدکار ہے اس قسم کا مسئلہ ہے تو بیوی بی سمجھائے نصیحت کرے دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالے جب صورتحال حال بہتر ہونے کی امید نہ ہو تو وہ علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے لیکن جب معاملہ ہو دنیاوی نقصان کا تو وہاں اگر صبر کر لے تو اچھی بات ہے اور اگر صبر نہ کر سکے اور دنیاوی لحاظ سے جو عذر ہے وہ معقول ہو تو پھر خلا کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون ون زیرو فائیو ایٹ خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام بخاری ہیں انی بن عباسن رضی اللہ قال جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ صرویت ہے وہ کہتے ہیں جا اطمرۃت ثابت ببن قیصبن شماس الاَََََََََََ نبى يسى اللہ علیہ وسلم فقالت يا رسول اللہ ما انقم وعليٰ صابطنف فى دين الا اللہ انی خاف الكفر ثابت بن كيس بن شماس كى بيگم نبى علىسلاط اسلام کے پاس آئى اور كہنے لگی اللہ کے رسول مجھے ثابت پہ اعتراض نہیں ہے نہ دین کے لحاظ سے اور نہ ہی اخلاق کے لحاظ سے لیکن میں نہ شکری سے ڈرتی ہوں تو اللہ کے رسول علی سات السلام نے فرمایا فطر الدین علیہ حدیقت ہو کیا تم اسے اس کا باغ واپس کر دو گی فقالت نام تو انہوں نے کہا ہاں فردت علیہ ہی چنانچہ انہوں نے صابت بن کیس کا باغ واپس کر دیا وہ امار رہو اور آپ نے ثابت کو حکم دیا ففار تو وہ اس عورت سے جدا ہو گئے انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی وفی روایت نک روایت میں ہے لاکن اکر القف رف الاسلام کہ مجھے ثابت پہ کوئی اطراض نہیں ہے نہ دین کے لحاظ سے اور نہ اخلاق کے لحاظ سے لیکن میں اسلام میں نہ شکری کو نہ پسند کرتی ہوں وفی اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا اقبل الحدیقہ کہ احسابت تم باغ قبول کر لو باغ واپس لے لو و تن اور اس کو چھوڑ دو یہ میں نے حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے اب حدیث کے احکام مسائل اور وضاحت کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا کہ خلا طلاق سے مختلف ایک شے ہے خلا طلاق نہیں ہے میں چند ایک فرق آپ کے سامنے رکھوں گا جسے پتا چلے گا کہ خلا اور چیز ہے طلاق اور چیز ہے پہلے نمبر پہ طلاق ہو جائے تو عدت کتنی ہے تین حیض اور خلا ہو جائے تو عدت کتنی ہے ایک حیض خلا ہونے کے بعد عورت ایک عید انتظار کرے گی ایک عید سے فارغ ہو جائے تو اب وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے دوسرے نمبر پہ خلا ہو جائے تو مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے لیکن طلاق جب پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی تو عدت میں مرد رجوع کر سکتا ہے طلاق دینے کے باوجود دوبارہ بطور بیوی اسے رکھ سکتا ہے اور اس میں بیوی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے وبول نہ حق و بردی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عدت کے ایام میں یعنی کہ جب پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو عدت کے ایام میں خامد کو رجوع کا حق حاصل ہے جب کہ خلا ہو جائے تو کہانی ختم نہ خاون کو رجوع کا حق آصل ہے نہ بیوی کو رجوع کا حق آسل ہے تیسرے نمبر پہ خلا میں خاون حق محل واپس لے سکتا ہے خلا میں مالی مال, مال کے بدلے میں لیدگی ہوگی اگر مال کے بغیر لیدگی ہو رہی ہے تو پھر وہ طلاق ہے چاہے الفاظ خلا کے بولے جا رہے ہیں خلا وہ علیحدگی ہے جس میں کیا ہوگا خامن اپنا مال یا حکمہر واپس لے گا اور کچھ علماء کے نام کہتے ہیں حکمہر کے علاوہ بھی مال لے سکتا ہے وہ کہے گا مجھے اتنا مال دو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یعنی کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سے شادی کی تھی میرا اتنا خرچہ ہوا ہے اور آج تم جناب علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہو ٹھیک ہے میرا نقصان پورا کرو اور طلاق میں خامند حق مہل واپس نہیں لے سکتا طلاق دینے کی شکل میں خامند کو حق مہر واپس لینے کا حق کا اصل نہیں ہے ایک اور فرق کہ خلا حالت حیض میں بھی جائز ہے جب طلاق حالت حیض میں جائز نہیں ہے اگرچہ واقع ہو جائے گی اگر طلاق حیض میں دے دی گئی ہے تو واقع ہو جائے گی شمار کیا جائے گا لیکن طلاق حیض کی حالت میں طلاق دینا درست نہیں ہے کتنے فرق ہو گئے چار, چار. پانچویں نمبر پہ اور یہ فرق واضح کیا ہے امام اب القیم نے وہ کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ تین طلاقوں کا ایک حصہ ہے جب خامد بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے کتنے اختیار ہیں تین طلاقیں دینے کے تو جب طلاق دے گا وہ تین میں سے ایک طلاق بن جائے گی لیکن خلا جو ہے وہ طلاق نہیں ہے تو طلاق کا حصہ نہیں بنے گا کھلا جو ہے طلاق کا حصہ نہیں بنے, گا. نہیں بنے گا اس لیے مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے چکا ہے دو طلاقیں دینے کے بعد اب وہ عورت کیا لیتی ہے کھلا لیتی ہے تو یہ خلا تیسی طلاق نکل آئے گا طلاقیں دو ہی ہیں تو بہرحال کھلا اور چیز ہے طلاق اور چیز کھلا میں کیا ہوتا ہے نکاح کینسل ہوتا ہے فسک ہوتا ہے اور طلاق جو ہوتی ہے اس میں خامد جو ہے وہ عورت کو فارق کرتا ہے تو یہ حدیث ویت کرنے والے کون ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس کی وائف آئی نبی علی اللہۃسلام کے پاس ثابت بن قیس بن شماس کون ہیں یہ کو عام سابی نہیں ہیں پہلی بات یہ کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علی اسلام کے خطیب ہیں یعنی کہ جب آپ کے پاس کوئی وفد آتا اور وہ کوئی گفتگو کرتے تو نبی علیہ السلام جب چاہتے کہ انہیں انہیں کوئی خاص پیغام دیا جائے ان سے کوئی گفتگو کی جائے اور گفتگو خطابت کے انداز میں ہو تو آپ ثابت بن کیس سے کہا کرتے تھے تو وہ آپ کی طرف سے گفتگو کیا کرتے تھے اور ثابت بن کیس بن شماز کی آواز اونچی تھی تو جب اللہ تعالی نے سن حجرات میں یہ ایت نازل کی کہ یا یوہلین آمنو لو اسوا تکم فو قوتن نبی <النَّبِي> اے ایمان والو اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو تو کیا ہوا اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ آپ سے اس انداز سے گفتگو نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ان کے نیک امال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے یعنی کے اللہ تعالی وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ کی آواز سے اوپر ہو گئی بلند ہو گئی یا تم نے نبی علیہ السوات والسلام کو ایسے مخاطب کیا جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو تو خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے نیک مال ضائع نہ ہو جائیں تو یہ ایت نازل ہونے کے بعد ثابت بن کیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اپنے گھر میں بیٹھ گئے نبی علیہ عصوسلام نے جب محسوس کیا کہ ثابت بن کیس مسجد میں نہیں آ رہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ نبی علیہ عیسولہ اپنے ساتھیوں کا صحابہ کام کا کتنا خیال رکھتے تھے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بھی ثابت بن کیس نظر نہیں آ رہے تو ایک آدمی نے ذمہ داری لی کہ میں معلوم کرتا ہوں وہ کیوں نہیں آ رہے چنانچہ وہ آدمی ثابت بن کیس بن شماس کے پاس پہنچا اور کہا کہ نبی علی السّات وسلام آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے تو کہنے لگے میں مسجد میں آ کے کیا کروں میرے تو سارے نیکمال ضائع ہو چکے میں تو جہنمی ہوں کہا بھی کیسے کہا اللہ نے کہا ہے کہ اپنی آواز نبی علی الاتوسلام کی آواز سے اونچی نہ کرو اور میری آواز تو آپ کی آواز سے اونچی رہی ہے تو میرے تو نیک نیکمال ضائع ہو چکے تو اس آدمی نے نبی علیہ ساۃۃ وسلام سے گزارش کی کہ ثابت بن کیس مسجد میں نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے سبب یہ ہے تو آپ نے کہا اسے پیغام دو کہ وہ مسجد میں آئے وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے تو ثابت بن کیس بن شماس یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھو جنتی جا رہا ہے اور یہ جنگیں امامہ میں شہید ہوئے ہیں کس کے خلاف لڑتے ہوئے مسلما قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے اور جب شہید ہوئے اس سے پہلے کفن پہن کر آئے تھے میت والی خوشبو اپنے آپ کو لگا کر آئے تھے یہ جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ثابت بن کیس کے تعلق سے یہ امام احمد اپنی مسند میں اس کو لے کر آئے ہیں تو یہ ہیں ثابت بن کیس بن شماس تو ان کی وائف نبی علی السلام کے پاس آئی اور انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول مجھے ثابت پہ اعتراض نہیں ہے نہ دین کے لحاظ سے نہ اخلاق کے لحاظ سے یعنی کہ اگر دین کے لحاظ سے کھلا لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے اخلاق کے لحاظ سے بھی لیکن کیا ہے مسئلہ کیا ہے پھر مسئلہ یہ کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں کفر سے مراد علماء کرام نام نے یہاں پہ لیا ہے چھوٹا کفر یعنی کی نا شکری کفران کفر سے لفظ اتنا کفران الشیر خامد کی نا شکری کرنا آپ سب کو یاد ہوگا کہ نبی علی الساط والم نے ایک دفعہ عورتوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد کن کی دیکھی ہے عورتوں کی دیکھی ہے تو عورتوں نے کہا تھا اللہ کے سر کیوں کیا آپ نے زیادہ تعداد عورتوں کی مس میں دیکھی ہے کیوں فرمایا اس لیے کہ تم خاون کی نہ شکری کرتی ہو اور لانتان کرتی ہو تو یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں صحابت میں قیس کیس کی وائف کہ میں اسلام میں ان کے مسلمان ہونے کے بعد خاون کی نہ شکری کو ناپسند کرتی ہوں کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میرے دل میں ان کے بارے میں کہ نفرسی پیدا ہو چکی ہے اور میں اگر ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی اطاعت نہیں کر سکوں گی اللہ تعالیٰ نے خاوند کے جو حقوق رکھے ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکوں گی اور میں اس گناہ کا مرتکب ہوتی رہوں گی خاوند کی ناشکری خاوند کی نافرمانی فرمانی اس گناہ کا مجھ سے ارتکاب ہوتا رہے گا اس لیے میں کھلا چاہتی ہوں کھلا کے لفظ تو نہیں بولے مفہوم یہی ہے اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ جناب ثابت بن کیس بن شماس اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے شاید یہ وجہ ہو واللہ عالم اور کچھ روایات سے یہ لگتا ہے کہ جیسے صابت بن کیس اپنی وائف کی پٹائی کر لیتے تھے تو اللہ عالم برال یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسلام میں ان کے مسلمان ہو کر نہ سے ڈرتی ہوں فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر الدین علی حدیق کیا تم اسے اس کا باغ واپس کرو گی یعنی کہ کے حکمیر کی شکل میں جو باغ تمہیں دیا گیا تھا کیا اسے واپس کرو گی آپ دیکھیے کہ ثابت بن کیس نے کتنا بڑا حکمر دیا تھا باغ فقالت نام تو وہ کہنے لگی ہاں فردت علی چنانچہ انہوں نے ثابت بن قیس کو باغ واپس کر دیا میں نے یہ بات کیوں کہی کہ ہے چاکمیر کیا تھا باغ تھا کہ آج کل پاکو ہند میں کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ عورتوں سے جہیز بھی لیا جا رہا ہے اور ان کے ہاں برات کی شکل میں کافی لوگ لے جائے جاتے ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے لڑکی کے مسکین باپ سے کھانا کھایا جاتا ہے جس پہ خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے بتیس روپے اور پھر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ سنت حق مہر ہے جبکہ شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی نہ کم کی نہ زیادہ کی شریعت ترغیب دیتی ہے کہ نکاح وہ بابرکت ہے جس میں خرچہ کم ہو لیکن یہ کیا ہے کہ آپ لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالیں گھر کا سامان لڑکی کے ذمے کچن لڑکی کے ذمے بیڈ روم لڑکی کے ذمے حالانکہ یہ سب چیزیں لڑکے کے ذمے ہوا کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ حکمر میں کہیں بتیس روپے تو برا باغ واپس کر دیا ثابت صابت کیس کی وائف نے وہ امرحو تو آپ نے حکم دیا ان کو کن کو صابت بن, بن شماس کو ففا ر تو وہ ان سے جدا ہو گئے ان سے کی اختیار کر لی کن سے یعنی کہ اپنی وائف سے وفی روایت اک روایت میں اکر القفرا پھر اسلام لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں اور کفر سے مراد بتا چکا ہوں کیا ہے نہ شکری اور اس دوسری روایت میں یہ لفظ بھی آیا ہے اقبال الحدیقہ باغ قبول کر لو خامن سے کہا جا رہا ہے نبی علی صنع کہہ رہے ہیں باغ قبول کر لو وطل لکھا اور اس کو ایک طلاق دے دو تو یہاں پہ لفظ آپ نے کیا بولا ہے طلاق کا اس لفظ کی وجہ سے کئی علماء ایک کا موقف ہے کہ خلا ابھی طلاق ہی ہے اور کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں آیا وطل لکھا لیکن ان کا یہ موقف صحیح نہیں ہے کیونکہ طلاق سے مراد یہاں پہ لغوی طلاق ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ چھوڑ دو یعنی کہ اس کو چھوڑ دو اس سے الگ ہو جاؤ یہ مراد ہے اس سے اس سے مراد وہ مخصوص طلاق نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ میں وہ ایتیں پڑھ لیں جن ایتوں میں تین طلاقوں کا تذکرہ ہوا ہے اور خدا کا تذکرہ بھی ہوا ہے اطلاع قمران ف عمسا او بھی معروف یہ ایتے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے وہاں پہ دو طلاقوں کا تذکرہ کیا طلاق و اور درمیان میں اللہ نے خلا کے تذکرہ کیا فلاں جناح علیہ معافی مفت دت اور پھر اللہ نے کہا فن طلّہ کہ اگر وہ اب بھی طلاق دے دے فلاح من ممبادو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو یہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد حلال نہیں ہے طلاق تیسری طلاق, طلاق یعنی طلاق کہ اگر کھلا بھی طلاق ہو تو اللہ تعالی اس کو چوتھی طلاق قرار دیتے پھر پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ چار طلاقوں کے بعد یعنی کہ بیوی خاوند کے اوپر حرام ہوئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب کہ صحیح بات کیا ہے کہ تین طلاقوں کے بعد میاں بیوی کے آپس میں رہنے کے کوئی امکان, امکان, امکان, امکان, امکان, امکان نہیں ہوتا تو دو طلاقیں اللہ نے ذکر کی درمیان میں خلا ذکر کیا اس کے بعد اسی طلاق ذکر ہے تو پتہ چلا کھلا طلاق نہیں ہے تو خلاصہ ایک یہ ہے کہ کھلا اور چیز ہے طلاق اور چیز ہے اور پھر ہم نے فرق بھی بتایا کہ آپ عزت کو لے لیں خلا میں عزت کتنی ہے ایک حیض اور طلاق میں عدت کیا ہوتی ہے تین تین حیث اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں باب نمبر آٹھ کی طرف یہ باب کیا ہے الحداد و فی عدّت الوفا وفات کی فوتگی کی عدت میں سوگ منانا یعنی کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ منانا کیسا ہے اور یہ سوگ منانے کا تعلق کس سے ہے عورت سے سوگ مردوں کے لیے نہیں ہوتا یاد رکھیے گا سوگ کن کے لیے نہیں ہوتا مردوں کے لیے, مردوں, کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہوتا سوگ ہوتا ہے عورتوں کے لیے اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عورت کتنے دن تک سوگ منا سکتی ہے تو میں حدیث پڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ خامن فوت ہو جائے تو عورت سوگ منائے گی چار مہینے دس دن اور یہ اس پہ کیا ہے یہ اس پہ واجب ہے یہ اس پہ کیا ہے یہ اس پہ واجب ہے لازمی ہے اس کے لیے اور اگر فوت ہو خاوند کے علاوہ کوئی اور باپ بیٹا بھائی تو پھر سوگ تین دن کے لیے ہے تین دن سے بڑھ کر سوگ منانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے تو اب یہ باپ کیا ہے الحداد الفی عدت الفا فوتگی کی عدت میں سوگ منانا حدیث نمبر ایک ہزار انسٹھ ون زیرو فائیو نائن قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عَن بنت زینب بنت ابی سلمہ روایت ہے زینب بنتے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یعنی کہ زینب کیا ہے یعنی کہ صحابیہ ہیں اور ابو سلمہ کیا ہیں صحابی ہیں یہ ابو سلما وہی ہیں جو امیہ سلما کے خامن تھے جو فوت ہوئے تو بعد میں نبی علی السات اسلام نے امیر سلما سے شادی کی تو یہ زینب ابو سلمہ کی بیٹی ہیں اور جب امر سلمہ سے آپ کی شادی ہوئی تو زینب بھی ساتھ ہی آئیں گویا کہ انہوں نے تربیت پائی ہے کس کے پاس نبی علی الساط والس کے پاس قالت یہ کہتی ہیں لما جا انایو ابو سفیان مین شامی جب ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر آئی شام سے ابو سفیان کون ہے ابو سفیان سخر بن حرب بن امیہ اور ہمارے چھٹے خلیفہ راشد معاویہ کے والد یہ ابو سفیان کون ہیں ہمارے چھٹے خلیفہ راشد معاویہ کے والد اور یہ وہی ابو سفیان ہیں جو اسلام کے سخت مخالف تھے اہد کی لڑائی میں مشرقین کے کمانڈر یہی تھے اور بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف یہ پیش پیش تھے اور یہی وہ ابو سفیان ہیں جو تجارتی کافلہ لے کر شام سے آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب سے گزر کے مکہ جا رہے تھے تجارتی کافلہ شام سے کہاں جا رہا تھا مکہ, مکہ. راستے میں کیا پڑتا ہے مدینہ؟, مدینہ لیکن تجارتی کافلہ اتنے قریب سے نہیں گزر رہا تھا لیکن بہرحال قریب ہی تھا مدینہ. تو نبی علیہ السلاۃ وسلام اس تجارتی کافلے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے یہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا اور اب بھی مسلمانوں کے خلاف ساتھوں سے بعد نہیں آ رہے تھے تو اس لیے آپ چاہتے تھے کہ تجارتی کافلے پہ حملہ کیا جائے لیکن ابو سفیان کو اطلاع مل گئی تو وہ سمندر کے قریب سے گزر گیا یعنی کہ مدینہ کے دور سے ہو کر گزر گیا لیکن ابو جہل ادھر سے آ چکا تھا ابو سفیان نے پہلے اطلاع بھیج دی تھی مکہ میں کہ میری مدد کے لیے آؤ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابو جہل جو ہے وہ نکل چکا تھا بدر میں آیا اور بدر جو ہے یہ سمندر کے قریب ہے تو پھر وہاں پہ مسلمان بھی پہنچے اور پھر وہ غزوہ ہوا جس کو کیا کہتے ہیں غزوائے بدر اور عہد کی لڑائی میں ابو سفیان باقاعدہ کمانڈر بن کر آیا یہ مسلمان کب ہوئے ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ اور آپ نے کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے یعنی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے آپ نے ابو سفیان کو اہمیت دی تو یہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں تو جب ان کے فوت ان کی خبر آئی کہاں سے آئی شام سے اور کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ شام میں فوت نہیں ہوئے بلکہ یہ مدینہ میں فوت ہوئے ہیں تو بہر اس روایت میں کیا آیا کہ ابو سفیان کے فوت ان کی خبر کہاں سے آئی ہے شام سے تو کیا ہوا جب یہ خبر آئی دعات ام و رضی ردی اللہ بصف رتن فی الیوم مثال ام حبیبہ ام حبیبہ ان کی بیٹی ہیں ابو سفیان کی جن کا نام کیا تھا رملہ اور دوسری جانب ابو ام حبیبہ وائف ہیں کس کی نبی علیہ السلام کی تو ہماری کیا لگی ماں ام المؤمنین ام حبیبہ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اللہ کی راہ میں مسلمان ہوئی ہیں اس معنی میں جب ابو سفیان باپ اسلام کا سخت دشمن تھا اور یہ وہاں سے اپنے خاون کے ساتھ کہاں چلی گئی تھی حبشہ میں پھر خامن فوت ہوا شاہ حبشاہ نے آپ کا نکاح امی حبیبہ سے کر دیا جب کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے لیکن آپ کا نمائندہ موجود تھا تو پھر یہ مدینہ میں آئیں اور آپ کی وائف کے طور پہ مدینہ میں رہیں تو یہ ام حبیبہ جو ہیں ان کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان فوت ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً سن بتیس ایجری کا واقعہ ہے کب کا سن بتیس ایجری کا اس زمانے میں حکمران کون تھے جناب عثمان بن عفان ہمارے تیسرے خلیفہ راشد وہ حکمران تھے تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ ابو سفیان کے فوت ان کی خبر شام سے آئی تو دعات ام حبیبہ تو ام حبیبہ نے طلب کیا کیا طلب کیا بصف راتن انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی زد رنگ کی خوشبو طلب کی وہ منگوائی پھر یو مثال تیسرے دن فوتگی کے تیسرے دن یعنی کہ خوشبو منگوائی فمس تاری گئی تو یہ خوشبو لگائی کہاں پہ اپنے نخساروں پہ وزرا اور اپنے بازوں پہ وقالت اور ساتھی فرمانے لگی انی کن تو انہادا لگنی یقیناً میں اس خوشبو سے مستغنی ہوں بے نیاز ہوں مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر لگائی کیوں جی سوال یہ پیدا ہوا تو کہتی ہیں لو لا انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے لا لاطن آخر انتحدن اللہ علازو زوج کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کا تین راتوں سے بڑھ کر سوگ منائے میت کوئی بھی ہو یعنی چاہے باپ ہو چاہے سگا بھائی ہو چاہے سگا بیٹا ہو سو کتنے دن تک منا سکتی ہے تین دن تک اور آج جب فوت کی ہوتی ہے تو شریعت کی سب سے بڑھ کے خلاف وردی کون کرتی ہیں عورتیں کرتی ہیں خصوصاً جب فوت ہونے والا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو اور دیکھیے ایک مسلمان عورت جس کے اللہ پہ ایمان ہے آخرت پہ ایمان آخر ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کمال اتحاد کا مظاہرہ کر رہی ہیں یہ عظیم عورتیں یہ ہماری مائیں یہ کے تین دن گزر گئے تو تمام عورتوں کے سامنے جو وہاں پہ موجود تھیں آپ نے رخسالوں پہ بعضوں پہ خوشبو لگائی ہے ان کو بھی پیغام دے دیا ہے کیا کہ فوت کی اپنی جگہ پہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں عمل ہوگا آج میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میرا درسن نہیں ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں یہ بھی ہے کہ دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بنے آپ کا بھی بیٹا اگر فوت ہو جائے اگر بھائی فوت ہو جائے با فوت ہو جائے تیسرے دن کے بعد آپ بھی اٹھیں اور سب عورتوں کے سامنے آپ نے چہرے پہ لگائیں کوئی چیز جو عورتوں کے لیے لگانا جائز ہو اور ان کو بتا دیں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے صرف اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ میں حدیث پہ عمل کر سکوں تو اسی بانے کیا جگہ تبلیغ ہو جائے گی ان عورتوں میں سے پندرہ بیس عورتیں آپ کی بات سمجھ جائیں گی تیس پینتیس عورتیں آپ کو ملامت کریں گی دیکھو اس کو باپ کا کوئی غام ہی نہیں ہے اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یہ تو خوش ہو رہی بھائی کے فوت ہونے پہ اور ان کے یہ اعتراضات آپ کے لیے باعث بن جائیں گے لیکن تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا آپ کا پیغام سب تک پہنچ جائے گا اللہ کے ہاں آپ کامیاب ٹھہریں گی تو کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں یہ خوشبو نہ لگاتی حدیث کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے آخرت پہ ایمان ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے جیز نہیں ہے کہ کسی بھی میت کا سوگ منائے تین راتوں سے بڑھ کر اللہ علا زوج سوائے شوہر کے سوائے خامد کے فنحا تو ہدو علیہ اربات اشن بے شک یہ اس کا سوگ منائے گی کتنے دن چار مہینے دس دن اور ایک اور بات یاد رکھیے گا باپ کا سوگ منانا واجب نہیں ہے اجادت ہے منانے کی تین دن تک بیٹے کا سوگ منانا واجب نہیں ہے واجب ہے تین دن تک لیکن خاون کا سوگ منانا واجب ضروری لازمی چار مہینے دس دن اور یہ سوگ یہ نہیں کہ عورت کی مرضی ہے منائے یا نہ منائے نہیں واجب ہے ضروری ہے چار مہینے دس دن تک وہ مثال کے طور پہ خوشبو نہیں لگا، اے، اے، نہیں لگائے گی زیورات وغیرہ نہیں پہنے گی شو کپڑے نہیں پہنے گی تو ان چیزوں کا خیال رکھے گی تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے تو اس حدیث میں ہم نے کن کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے فوتگی کے تیسرے دن کے بعد خوشبو لگا لی تھی مردوں والی خوشبو نہیں عورتوں والی رنگ تو کن کے بارے میں ہم نے پڑھا ام حبیبہ کے بارے میں ایسی حدیث بخاری میں آتی ہے ان کے صحیح حدیث ہے کن کے بارے میں زینب بنت تجاس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری ماں ہیں ام المؤمنین ان کے باٮٔ فوت ہوئے اور تین دن گزرنے پہ انہوں نے بھی عورتوں کے سامنے خوشبو لگائی اور عورتوں والی خوشبو لگائی اور کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی حاجت نہیں ہے لیکن اس لیے لگائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے لیے جس کا اللہ آخرت میں ایمان ہے تین دن سے بڑھ کر سوگ منانا جائز نہیں ہے آگے بڑھئیے ام عطیٰ ردغی اللہ ہوا ان کا فوت ہوا کون بیٹا امیہ حبیبہ کا کون فوت ہوا تھا باپ زین اب اتجاج کا کون بائی اور ام عطیہ کا بیٹا انہوں نے بھی تین دن کے بعد اسی چیز پہ عمل کیا تو اسے کہتے ہیں ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو اس زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں میرے ایک دوست ہیں وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ جسے ہم کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی وہاں سے پڑے ہوئے ہیں عالم دین ہے ان کی والدہ فوت ہوئی تو جنادے کے بعد اعلان کیا کہ آپ لوگ نے جنادہ پڑھ لیا اور افسوس بھی کر لیا اب آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ شریعت کسی کی فوت کی کے بعد اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے گھر میں جمگٹا کیمپ کر کے بیٹھے رہیں ہمارے ہاں یہ بھی رواج بن گیا نا کہ تین دن بیٹھے ہی رہنا ہے. ہاں ان کے گھر میں وہ لوگ رہیں جن کی ان کو ضرورت ہے مثال کے طور پہ ان کے لیے کھانا بنانا ہے آپ نے ان کے گھر کی آپ نے صفائی کرنی ہے آپ ان کو دلاسے دینا چاہتے ہیں آپ ان کو نوحہ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں لیکن ویسے ہی وہ جہاں پہ تعزیت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ تین دن بیٹھے رہنا تو یہ یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے یہاں پہ مجھے شیخ نباز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کن کا شیخ نباز رحمہ اللہ کون ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم جو تقریباً شاید کوئی بیس سال پہلے فوت ہوئے نبینہ تھے تقریباً نوے سال کی عمر میں فوت ہوئے جن کی سعودی حکمران بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے سعودی عوام بھی ان کی بڑی عزت کیا کرتی تھی یوں لگتا تھا کہ جیسے دلوں میں ان کی محبت اللہ نے ڈال دیو تو یہ شیخ نے باز رحمہ اللہ کا واقعہ ذرا سنیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ یا تو آپ دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا دونوں میں نہ پہنے ایک پاؤں میں پہن ایک میں نہ پہنے آپ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے یہ مفہوم ہے کس کا نبی علی صدام کی حدیث کا اب شیخ نے بعض رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ کئی دفعہ ہم مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں جوتا اتارتے ہیں تو بعد میں جب ہم جوتا پہنے لگتے ہیں تو ایک جوتا قریب پڑا ہوتا ہے اور دوسرا دور پڑا ہوتا ہے تو ایک پاؤں میں جوتا پہن کے دوسرے جوتے تک جا سکتے ہیں اب یہ جو آپ ایک قدم اٹھائیں گے دو اٹھائیں گے تین اٹھائیں گے چار اٹھائیں گے اس میں کیا ہوگا کہ ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے میں جوتا نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا دونوں میں جوتا نہ پہنیں ایک میں ہو ایک میں نہ ہو یہ درست نہیں ہے تو اب شیخ سے سوال کیا جا رہا ہے کیا یہ دو قدم تین قدم اس حالت میں اٹھانے جائز ہیں ایک جوتا پہن لیا ایک پاؤں میں دوسرا جوتا دور پڑا ہوا ہے دو قدم تین قدم تو ایک پاؤں میں پہن کے دوسرے جوتے تک جانا یہ جائز ہے شیخ نواز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی مخالفت آپ کی سنت کی مخالفت ایک قدم بھی نہ کرو تو اسی میں خیر ہے یعنی کہ ایک قدم آپ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کیوں کریں دو قدم آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کیوں کریں اور یہ جو نمونہ پیش کیا ہے ہماری ماؤں نے ام حبیبہ نے بنت جاش نے اور پھر ام عطیہ نے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ عورتوں کو پتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے یہ سگا بیٹا سگا بھائی سگا باپ فوتوں اور تین دن کے بعد عورت اعلان کرے اور عملی طور پہ اعلان کرے چہرے پہ کچھ چیز لگا کے کہ بس بھئی اب سوگ منانا جائز نہیں ہے دل میں افسوس رہنا شریعت اس سے نہیں روکتی میں یہ بھی وعدے کر دوں کوئی میری ماں بہن یہ نہ سمجھے کہ شاید دل سے بھی نکالنا ہوگا نہیں دل میں آپ کے افسوس ہے باپ چلا گیا بھائی چلا گیا بیٹا چلا گیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں دسویں دن بیسویں دن سال کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سوگ منانا وہ جائز نہیں ہے تین دنوں کے بعد البتہ خاون کا سوگ ملانا واضح ہے کتنے دن چار مہینے دس دن اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار ساٹھ ون زیرو سکس زیرو اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام مسلم ان عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے جیز نہیں ہے حدہ کہ وہ سوگ منائے علام چن کسی بھی میت کا فوق کا صلاح چن تین, تین راتوں سے زیادہ اللہ علا زو جی ہا سوائے خامد کے تو اس حدیث کے اوپر گفتگو گزشتہ حدیث کے ضمن میں ہو چکی ہے اس لیے یہاں پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے اب منتقل ہوتے ہیں فصل ثانی کی طرف الفصل و ثانی دوسری فصل جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے لیان کے بارے میں ہے لیان کسے کہتے ہیں لیان کا لفظی منع ہوتا ہے ایک دوسرے پہ لانت کرنا ایک دوسرے پہ لانت کرنا تو مراد کیا ہے یہاں پہ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کسی مرد نے یہ دیکھا کہ اس کی وائف کسی اور مرد کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہے اب وہ اپنی وائف پہ یہ تومت مطلب لگاتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے اس نے زنا کیا ہے اگر کسی عام اور پہ لگائے بیوی سے ہٹ کر تو وہاں پہ شریعت کا کیا حکم ہے چار گواہ لانے ہوں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نور میں ولدی نے ارمون المحسنات سم علم یا اتوبیہ اربات شہدا فجلی کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تومت لگائیں پھر چار گواہ نہ لا سکیں آپ نے اس جو الزام لگایا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ نہ لا سکیں تو ایسے مردوں کو اسی کوڑے مارو آپ دیکھیے کہ اسلام کس قدر میری اور آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے میری بیٹی میری بہن میری ماں کی عزت کی اسلام کتنی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر کوئی تومت لگاتا ہے الزام لگاتا ہے اور چار گواہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار گواہ اپنے موقف کے حق میں نہ لا سکے تو اسی کوڑے لگیں گے اور اگر آپ نے چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے لیکن گواہ نہیں ہے تو آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بات کریں گے تو اسی کوڑے لگ جائیں گے حالانکہ آپ سچے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے لیکن آپ کے پاس چار گواہ نہیں ہے تو آپ کو اسی کوڑے لگیں گے اگر آپ اپنے موقف کے حق میں یہ گواہ پیش نہ کر سکے لیکن اگر یہ تومت مطلب لگائی جائے کس پہ اپنی بیوی پہ پھر کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے دیکھیں جو باہر کی عورت ہے اس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تو آپ صبر کر سکتے ہیں لیکن جس عورت کو نے اپنی بیوی کو جب آپ دیکھیں گے اس حالت میں تو آپ اس کے ساتھ زندگی کی کیسے گزاریں گے یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں پھر یہ لیان رکھا ہے جس کی تفصیل اس حدیث میں آئے گی اور مزید گفتگو ابھی ہم کرتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ ون زیرو سکس ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا انصحل ابن صادن ساعدی روایت ہے جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے انجلانی جا عاصم ابن عدی انصاری کہ ویمر بن حارث اجلانی رضی اللہ تعالی و آئے آسم بن عدی انصاری کے پاس اور یہ آسم بن عدی انصاری جو ہیں یہ ومر کے چچا کے بیٹے ہیں فقال لہو تو ان سے کہا کہنے والے کون ہیں ویمر ان سے کہا یا آسم اے عاصم ار اے ترجن وجد ام امرات ہی رجولن اکت طلو فتخ طلوع نہم کئی مجھے یہ بتائیں مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور آدمی کو پائے ایک طلو کیا یہ اس کو قتل کرے کون خامند کیا یہ اس آدمی کو قتل کرے فتح ہو تو تم اس کو قتل کر دو گے کس کو خامد کو کیوں تم نے کہنا جی قرآن کہتا ہے کساس جو قتل کرے گا وہ قتل ہوگا ان نفس بن نفسی جان کے بدلے میں جان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یادین قطع بلی قم القساس و فل قتل کہ قصاص کا نظام اس میں عمل کرنا ضروری ہے تو اب یہ آمن کدھر جائے بلکہ دیگر روایات میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے روایت کا نمبر 1495 1495 اس میں آتا ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے بدکاری کے حالت میں جنا کی حالت میں اگر وہ باہر آ کے بات کرتا ہے تو تم اس کو اسی کوڑے مارو گے کہ تو مت لگائیے الزام لگایا ہے اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے تو تم اس کو قتل کرو گے بھی تو نے اس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں تجھے قتل کیا جائے گا اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو زندہ رہنا ممکن نہیں ہے بیوی کے بارے میں یہ دیکھ رکھا ہو تو آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں کیسے خاموش رہ سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اویمر کہہ رہے ہیں اک کیا یہ اس کو قتل کرے کون خامن, خامن تو پھر ساتھ خود ہی کہنے میں تک نہ ہو تو تم اس کو قتل کر دو گے کس کو؟ خامن, خامن خامن کو خامن کو ام کئی فی یا کیسے کرے پھر بتاؤ کیا کرے کدھر جائے حل کیا ہے صلی آسم الند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آسم میری خاطر اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو آپ سے یہ مسئلہ پوچھو یہ ویمر نے کس سے کہا ہے آسم بن عدی سے فص عاصم آسم الدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عاصم نے اس بارے میں سوال کیا کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل و آبہ تو نبی علیہ السلاۃ وسلم نے اس قسم کے مسائل کو ناپسند کیا و بہا اور ان کو معیوب قرار دیا آپ نے اس سوال کو اچھا نہیں سمجھا کیونکہ خطرناک قسم کا سوال ہے حتیٰ کبر علیہسماسم یامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ شاہ گزرا گراں گزرا آسم پہ جو انہوں نے سنا نبی علیہ الصلاۃ وسلام سے کیا مطلب ہے اس کا آسم نے سوال کیا تھا نا تو اللہ کے رسول نے یہ سوال سن کر جو کچھ کہا وہ آسم پہ گراں گزرا یعنی کہ پچھتانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیوں کیا تھا اللہ کے رسول ناراض ہوئے سوال پہ تو آسم کو پچھتاوا لگ گیا اور ان پہ یہ چیز بڑی گناہ گزری انہوں نے اس کو بڑا سنجیدگی سے دیا فلم مہاراجا آصم اللہ علیہ جب آسم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے ان یعنی کے مصنوی آئے اللہ کے رسول سے سوال کیا پھر واپس اپنے گھر میں گئے گھر دور ہوگا تو جا وائمر تو ومر آئے فقالہ کہنے لگے یا آسم اے آصم مادا قال لکا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے کیا کہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلۃ والسلام نے یعنی کہ تو نے سوال کیا ہوگا میرے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے فقال عاصم تو عاصم نے کہا لم لمتا بخیرن تم میرے پاس کوئی خیر لے کر نہیں آئے ہو یعنی کہ تو نے یہ سوال کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی اور اللہ کے رسول ناراض ہوئے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوں تو یہ تمہاری طرف سے کوئی میرے پاس خیر نہیں آئی تم میرے پاس کوئی خیر لے کر نہیں آئے قدکاری ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلح التي سلطح عنها نبی علی صلاحت اسلام نے اس مسئلے کو ناپسند کیا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے سوال کیا یا التي سلطح عنها کہ نبی علی سات السلام نے اس مسئلے کو ناپسند کیا ہے جس کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے و ایمر و ایمر کہتے ہیں ولاہ لا انت ہی میں تو نہیں رکوں گا میں تو نہیں سبر کروں گا حتیٰ کہ میں اس بارے میں آپ سے سوال کروں یعنی کہ اویمر کے گھر میں یہ مسئلہ پیش آیا وہ کیسے چپ کر کے بیٹھے آسم نے تو مہادت کر لی لیکن ویمر کی تو نیندیں حرام ہو چکی تھی وہ کیسے خموش ہو کے بیٹھی تو انہوں نے قسم اٹھا دی اللہ کی قسم لا انتہی میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں اس بارے میں آپ سے سوال کروں گا ف اکبال تو وَإِمَرَ آئے حتّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط اناسی یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے لوگوں کے بیچ یعنی کہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں فقا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے رسول ارے ای تر رجورن وجدم عامراتی ہی مجھے بتائیں اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور آدمی کو پایا یعنی کہ وہ آدمی اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا ایق طلوح کیا وہ اس کو قتل کرے فتخ ہو تو تم اس کو قتل کر دو گے ہم کئی فی یا پھر وہ کیا کرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد انصلّافی کا وفی صاحبتی کا فاتی فتیبہ یقینا اللہ نے تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی بی کے بارے میں قرآن نازل کیا ہے پس تم اس جاؤ اس کو لے کر آؤ کس کو اپنی وائف کو اپنی وائف کو لے کر آؤ خالا سہل سہل کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں فتلہ انا تو ان دونوں نے لیان کیا ان دونوں نے کیا کیا؟ لیان کیا, لیان کیا لیان کیا وہ لیان کیسے ہوتا ہے وہ چونکہ اس کے بارے میں آگے وضاحت آنے والی ہے تو اس لیے فی الحال میں اس کو لیٹ کر دیتا ہوں دونوں نے لیان کیا یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجیں دونوں نے لیان کیا یعنی کہ دونوں نے یہ کہا کہ میں سچا ہوں وہ جھوٹی ہے اور ایک نے کہا کہ خامد مثال کے طور پہ کہا کہ اللہ کی لانت ہو میرے اوپر اگر میں کیا ہوں جھوٹا ہوں اور بیوی بی نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غزب نازل ہو اس طرح پانچ پانچ مرتبہ یہ الفاظ کہے گئے اس سے ملتے جلتے اس کی تفصیلات آگے آئیں گی دونوں نے بڑا لیان کیا ساحل کہتے ہیں جب کہ میں لوگوں کے ساتھ تھا اللہ کے رسول کے پاس تھا جب لیان ہوا تو میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا اور اللہ کے رسول کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم فلم فرغا جب وہ دونوں فارغ ہوئے کس سے لیان سے تو کالا ومر تو ومر نے کہا کذب یا رسول اللہ ان ام اگر میں اس کو روکے رکھوں کس کو اس عورت کو اگر میں روکے رکھوں بیوی بی بی بنا کر رکھوں رو کے رکھوں تو پھر تو میں نے اس کے اوپر جھوٹ بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا بدکاری نہیں کی میں جھوٹ بول رہا ہوں اسی لیے تو اس کو دوبارہ گھر میں رکھ لی ہے تو میں اے اللہ رسول میں اس پہ جھوٹ بولوں میں نے بولا ہوگا اگر میں اس کو اپنے گھر میں رکھ فطل کہا ثلاثاً. چنانچہ انہوں نے اسے تین طلاقیں دے دیں قبل ان يأمره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کے کہ انہیں نبی علیہ السلاۃ السلام اس چیز کا حکم دیں کس چیز کا طلاق دینے طلاق کا دید. قال ابن و شہاب ابن شہاب کہتے ہیں ابن شہاب ظہری بہت بڑے امام وہ کہتے ہیں فقان تل کا سن یہ طریقہ بن گیا لیان کرنے والوں کا ان کے لیان کرنے والوں کے لیے طریقہ بن گیا کہ لیان کے بعد جدا لیان کے بعد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے علیحدگی اب اس روایت کو جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے بنیاد بنا کر کئی لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک وقت میں دینی بھی درست ہیں اور دے دیں تو تینوں گنی جائیں گی تین شمار ہوں گی جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اویمر نے اپنی طرف سے طلاقیں دی ہیں لیکن وہ طلاقیں نہ بھی دیتے تو شریعت کا یہی فیصلہ تھا جدائی تو لحان سے ہو گئی تھی ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے طلاق دے دی اور اللہ کے رسول چپ ہو گیا کہ جدائی تو پہلے ہی ہو چکی ہے تو اس کا کتن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طلاق نہ دیتے تو جدائی نہیں ہونی تھی وہ طلاق نہ بھی دیتے تو شریعت کی طرف سے یہی حکم تھا تو جدائی کس کے ذریعے ہوئی ہے لیان کے ذریعے وفی روایت لہما اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کن دونوں کی ایک روایت میں ہے بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کیا ہے کالا وہ کہتے ہیں کون سہل سہل کہتے ہیں فتلہ ان دونوں نے لیان کیا وہ آنا شاہد العند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ میں نبی علی الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر تھا ففا تو ویمر نے اس سے جدائی اختیار کر لی کس نے جدائی اختیار کر لی ہے ویمر نے فقانت سنتن تو یہ لیان یہ لیان طریقہ بن گیا لیان کرنے والوں کے مابین جدائی کے سلسلے میں لیان کرنے والوں کے, سا... کے مابین جدائی کیسے ہوگی لیان کے ذریعے جب لیان کر لیں گے اس کے ساتھ جدائی ہوگی وکانت ملن اور یہ عورت حالت حمل میں تھی یہ عورت حالت حمل میں تھی وہ ہے کہ ان کے شور کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے میرا بچہ نہیں ہے فن کر تو ویمبر نے اس کے حمل کا انکار کر دیا یہ میرا نہیں ہے وقان ابنیہ تو اس عورت کا یہ بیٹا جو پہلے حمل تھا اس کا یہ بیٹا جب پیدا ہوا تو یھ آ اس کو منسوب کیا جاتا تھا اسی کی طرف کس کی طرف, کی طرف اس عورت کی طرف ویمبر نے اسی لیے تو کیا ویمر تو اس سے بڑی ذمہ ہو گیا لا تعلق ہو گیا یہ میرا عمل نہیں ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو جب وہ بیٹا پیدا ہوا بعد میں تو اسے کس کی طرح منسوب کیا گیا اس کی ماں کی طرف باپ کی نسبت نہیں ملی اس کو وکان ابن اور اس کا بیٹا یو دا اسی کی طرح منسوب کیا جاتا تھا سما جراطی سننا تو فل پھر وراثت کے معاملے میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ یاری کہا کہ وہ بچہ اس عورت کا وارث بنے گا اگر یہ عورت کل کو فوت ہو جاتی ہے وارث کون بنے گا وہ بچہ و تاری ہو اور یہ عورت اس کی وارث بنے گی اگر وہ بچہ پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ بطور ماں اس کی کیا بنے گی بارد. وارث بنے گی وارث کس چیز کی بنے گی ماں فرد اللہ اللہ یہ وارث بنے گی اس بچے کی طرف سے اس حصے کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے جو ماں کا حصہ بنتا ہے وراثت میں سے وہ اس کو ملے گا تو یہ نظام بن گیا تو یہ ہے لیان کے بارے میں حدیث اور لیان کے بارے میں حدیث آگے بھی آ رہی ہیں ابھی ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں فی الحال جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس سے کیا پتہ چلا کہ اویمر نے اپنی وائف سے لیان کیا تھا اور سال ساحل بن سعد اصی موجود تھے اور انہوں نے انہوں نے لیان کے بعد طلاق کا کہا کہ میں طلاقیں دیتا ہوں جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ لیان کے ذریعے ہی جدائی ہو چکی تھی اور یہ خاتون حمل کی حالت میں تھی بچہ پیدا ہوا تو نسبت باپ کی طرف نہیں کی گئی بلکہ ماں کی طرف کی گئی ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا وارث بنے گا اور ماں اس کی وارث بنے گی قرآن میں جو ایتیں نازل ہوئی ہیں ان کے نمبر ابھی سے میں بتا دوں سورہ نور ایت نمبر 6 سے لے کے دس تک لیان والی آیات کون سی ہیں سورہ نور ایت نمبر چھ سے دس تک ابھی تذکرہ آئے گا کچھ باتوں کا آگے یہاں میں ایک اور امر کی وضاحت کر دوں کہ اویمر نے تب اپنی بیگم کے بارے میں یہ بات کی جب اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کیا, کیا اپنی سے لیکن گواہ نہیں تھے थी. گواہ नहीं. نہیں تھے تو اس لیے حل کیا نکلا لیان لیکن اگر کوئی آدمی بغیر دیکھے بیوی پہ شک کرتا ہے تو اس بنیاد پہ لیان نہیں ہوگا اور یہ جائید نہیں ہے کسی کے لیے کہ شک کی بنیاد پہ بیگم کے تحمت لگا دے یا اس وجہ سے تحمت لگا دے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی ہولیے کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نبی علی اسلام کے پاس ایسا کیس آیا جناب ابو وہ رہا کرتے ہیں کہ آپ علی اسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور کالے رنگ کا ہے بیٹا پیدا ہوا کس رنگ کا ہے کالے رنگ کا ان کے کہنا چاہتا ہے کہ کالے رنگ کا بیٹا میرا تو نہیں ہو سکتا تو آپ نے کہا مجھے بتاؤ آپ بات سمجھ گیا اس کی بات آپ نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے اونٹ ہیں کہنے لگا بالکل ہیں آپ نے کہا کس رنگ کے ہیں کہنے لگا سرخ رنگ کے ہیں آپ نے کہا ان میں کوئی ایسا بھی اونٹ ہے جو خاکی رنگ کا ہو مٹی کے رنگ کا کہنے لگا ہے آپ نے کہا وہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے سرخ اونٹوں میں یہ خاکی رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہا اللہ کے رسول شاید اسے کسی رگ نے کھینچ لیا ہوا مطلب یہ نہیں کہ اوپر جا کے کوئی اونٹ ایسا ہو جو خاکی ہو اور یہ اس کے اوپر چلا گیا ہو اس کی شکل اس سے ملتی ہو تو آپ نے کہا کہ شاید تیرے بیٹے کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو یہ تو تمہاری بجائے تمہارے کسی دادے پردادے کے اوپر چلا گیا ہو تو آپ نے اس آدمی کے دل سے شکو کو شبہات نکال دیے اور یہ بھی وعدے کر دیا گیا کہ اس شکل میں لیان نہیں ہوتا لیان تب ہوگا جب آپ کو یقین ہو مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے شہر میں نہیں ہے مہینے سے دو مہینے سے تین مہینے سے چار مہینے کے بعد واپس آیا تو بیگم عمل کی حالت میں ہے اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو مط... پھر وہ بات کرے گا تو پھر کیا ہوگا لیان ہوگا اب حدیث نمبر ایک ہزار باسٹھ. ون زیرو سکس ٹو. قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ابن عمر رضی اللہ روایت جناب عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک آدمی نے اپنی بیگم پہ تومت لگائی اور یہ اشارہ اوہم اجلانی کی طرف ہے جن کی دی سبھی ہم پڑھ چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیگم پہ تومت لگائی فن دفاع والا دیا تو اس کے بیٹے کی اس کی جو بچہ تھا اس کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اس کے بچے کا انکار کر دیا کہ میرا بچہ نہیں ہے اور یہ کب ہوا فی زمان رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب جب نفی کی اس وقت بچہ پیدا نہیں ہوا تھا لیکن حمل کی نفی زیر بعد میں پیدا ہونے والے بچے کی نفی ہے ف عمر بہیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا فتع عناط ان دونوں نے کیا کیا لیان کیا قال اللہ کیسے لیان کیا جیسے اللہ نے کہا ہے جیسے اللہ نے کہا کہاں سورہ نور میں ایت نمبر 6 سے لے کے دس تک میں ثم قذا بالولد ولد مر آ پھر آپ نے فیصلہ کیا بچے کے معاملے میں لل مر آتی عورت کے لیے کہ بچہ تمہارا ہے تمہاری طرح منسوب ہوگا وہ فرق اور آپ نے لیان کرنے والے دونوں لیان کرنے والوں میں جدائی دلوا دی علیحدگی کروا دی کس نے کروائی نبی علیساط اسلام نے اور یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ کیا صرف لیان سے جدائی ہو جائے گی یا وقت کا حکمران جدائی ڈالے گا تب جدائی ہوگی یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ لیان کرنے والا طلاق دے نہ دے ایک برابر ہے لیکن کیا صرف لیان سے جدائی ہو جائے گی یا حکمران کہے گا تو پھر جدائی ہوگی امام شافی امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ صرف لیان سے جدائی ہو جائے گی علیحدگی ہو جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا اور طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے امام ابو عنیفا اور انفی حضرات کا موقف یہ ہے کہ جدائی تب ہوگی جب حکمران جدائی ڈالے گا جج قاضی گورنر جبکہ صحیح موقف یہی ہے کہ صرف لیان سے کیا ہو جائے گی جدائی ہو جائے گی باقی رہا اللہ کے رسول کا جدائی ڈلوانا جو یہاں پہ عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ آپ نے نیان کرنے والوں جدائی ڈلوا دی تو وہ اس لیے کہ آپ ایک مفتی بھی تھے آپ مسئلہ بتانے والے بھی تھے تو اس لیے یہ یعنی کہ راستہ آپ نے بتانا تھا آپ نے دکھانا تھا اور اس امر کی تئید اس روی سے ہو جائے گی جو آئندہ آ رہی ہے یہ جو میں نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ لیان سے خود ہی جدائی ہو جاتی ہے اس کی تعید اگلی سے بھی ہو جائے گی ابھی ہم پڑھتے ہیں ایک ہزار تریسٹھ ون زیرو سکس تھری قاف اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان سعید ابن جبیر ان قال سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں بنا عمر عن میں نے جناب عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کن کے بارے میں دو لیان کرنے والوں کے بارے میں یعنی کے کیا ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی کہ نہیں ڈالی جائے گی ان کو لگ کیا جائے گا کہ کی نہیں کیا جائے گا فقالتو تو کہنے لگے کون عبداللہ اللہ عمر قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے لیان کرنے والوں سے حساب و اللہ تمہارا حساب اللہ کے ذمہ تمہارا حساب کون لے گا اللہ لے گا احد کاذب تم میں سے ایک جھوٹا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خاون کہہ رہا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے وہ بھی سچا ہو بیوی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کی وہ بھی سچی ہو فرمایا اہدم آکاری تم میں سے ایک جھوٹا ہے لا سبیلا لاری ہا تمہارے لیے اس پہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اب تم اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی تو اس الفاظ ان الفاظ سے کیا پتا چل رہا ہے جدائی جو ہے وہ لحان سے خود ہی ہو جائے گی آپ کہہ رہے لا سبی اللہ کا تمہارے لیے اس پہ کوئی راستہ نہیں ہے اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی قال وہ آدمی کہنے لگا مال ہی میرے مال کا کیا بنے گا کیا مطلب کون سا مال ہک مہر, حق مہر <تصفح> <تصفح> وہ لوگ حقیقی مانوں میں حکمہر دیتے تھے 32 روپے نہیں دیتے تھے اس لیے جب کبھی طلاق ہوتی کھلا ہوتا تو حق کی فکر پڑ جاتی پیسہ لگایا دی ہم نے یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل طلاق ہو تو لڑکی کا باپ کہتا ہے کیا ہمارا جہیز کا سامان تو ایسے ہی وہ بولتے تھے فوراً ہمارا حق اس کا کیا بنے گا اتنا پیسہ ہم نے دیا ہے تو وہ صافی کہہ رہی ہیں مال ہی میرا مال کال آپ نے کہا لاما کا تمہیں مال نہیں ملے گا کیوں انکن تصد تلیحا اگر تو نے اس کے معاملے میں سچ کہا ہے کہ یہ بدکار ہے فہوا تو وہ جو تمہارا حق میر ہے بیمستمن فرجی وہ اس کے بدلے میں ہے کہ تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا اب تک تو نے اس سے تعلق کیم کیے رکھا اس سے فائدہ اٹھاتا رہا تیری بیوی بی بن کر رہی ہے وہ ان کن تک اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے اس کے اوپر یعنی کہ اس نے بدکاری نہیں کی اور تو جھوٹ بول رہا تھا فضا کا اب عادلہ کا تو پھر تو حق تم سے بہت دور چلا گیا پھر تو کوئی صورت نہیں ہے لینے کی یعنی کہ اس سے نکاح کیا تعلقات بھی کیم کیے اوپر سے تہمت بھی لگا دی تمہیں مال کیسے ملے اگر سچ بولا ہے تو پھر اس لیے نہیں ملے گا کہ تم نے اتنا عرصہ تک اس سے فائدہ اٹھایا تعلق کی یہ صحبت کیم کی وہ تمہاری بیوی بی بن کر رہی اور اگر تم نے جڑ بولا ہے پھر تو یہ مال تم سے اور دور ہو گیا اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار چونسٹھ ون زیرو سکس فور آنی ان روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنعما سے کہ انہ ہلال ابن امیہ کہ بے شک ہلال بن امیہ نے قادف امر آتا ہو اپنی بیوی پہ تہمت لگائی اندن نبی کی نبی علی عصلام کے پاس بھی شریک بن سہما شریک بن صاہ کے ساتھ تہمت یہ لگائی کہ میری بیگم نے شریک بن سہما کے ساتھ زنا کیا ہے بدکاری کی ہے ہلاد بن عمیہ کون ہے جانتے ہیں یہ ان تین صحابۂ کے میں سے ایک ہیں جو تبوک کی لڑائی سے پیچھے رہ گئے تھے اور جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا ہم سے غلطی ہوئی ہے کوئی بہانہ نہیں تھا ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا غذبے میں بس ہم پیچھے رہ گئے منافقین نے جھوٹ جھوٹ بولے جی میرے یہ بیماری تھی میرا یہ مسئلہ تھا میرا وہ مسئلہ تھا تو آپ نے منافقوں کی زہری بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا ان کا عذر قبول کیا کیونکہ اصل حساب تو کس نے لینا اللہ نے لینا ہے دلوں کے بید تو وہی جانتا ہے ان تین صاحبوں نے سچ بولا انہوں نے سچ کہا تو آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا پھر آپ نے صحابہ کے سے کہہ دیا کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے تو ان کا بائی رہا کتنے دن پچاس دن پچاس دن بائک آٹ مدینہ, مدینہ میں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا ان کے ساتھ ان کا ایمان اتنا پختہ کہ پچاس دن انہوں نے گزارے اس حال میں کہ ان سے بات بات چیت کرنے والا کوئی نہیں تھا تو یہ ہلاس بن عبیہ جو ہیں انہوں نے اپنی بیگم پہ تہمت لگائی کس کے ساتھ تہمت لگائی شریک بن سہما کے ساتھ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ تو اسلام نے پچھلی میں تومت لگانے والے کون تھے وہلانی یہاں پہ کون ہے حلال بن نمیع. تو آپ نے فرمایا البیندی درک گواہ لے کر آؤ ورنہ حد لگے گی تمہاری پشت پہ کون سی حد اسی کوڑے تومت لگائیے اپنی وائف پہ تو اسی کوڑے لگیں گے یا پھر گواہ لے کر آؤ گواہ بھی کتنے چار اور میرے سب بہن بھائی یہ باز میں رکھیں گواہوں سے مراد کیا ہے گواہوں سے مراد وہ گواہ ہیں جو مشکوک نہ ہوں معاشرے میں پتہ ہو کہ یہ لوگ کھڑے ہیں سچ بولنے والے ہیں نمازی قسم کے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ دونوں جن کے اوپر تومت لگائی جا رہی ہے بالکل وہی تعلق قائم کیے ہوئے تھے جو میاں بیوی کا ہوتا ہے آخری تعلق اس کے لیے چار گواہ لانے کو آسان کام نہیں ہے اسلام نے اتنی سخت گواہی کیوں مقرر کی ہے تاکہ کوئی کسی کو برطو مت نہ لگا سکے کوئی کسی پہ الزام نہ لگا سکے تو کہا الب گواہ لے کر آؤ اوہد فی دہلی کا ورنہ تمہاری پشت پہ کیا لگے گی حد لگے گی فقالا تو انہوں نے کہا کنہوں نے لال نے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ادارہ احدنا علمراتی ردن ین تلیکو یل تمسلبینہ جب ہم میں سے کوئی اپنی بیگم پہ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا وہ چل پڑے گواہ تلاش کرے ان کے لوگوں کو بلائے آؤ جی آؤ دیکھو میری بیگم کیا کر رہی ہے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے یعنی کہ مرد کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میری بیگم کیا حرکت کر رہی ہے کیا کوئی اس موقع پہ ممکن ہے کہ جائے اور گواہوں کو لے کر آئے دیکھو دیکھو دیکھو بھائی گواہی دو تو جب ہم اس کو اپنی وائے پہ کسی مرد کو دیکھے ینت علی کو چل پڑے گواہوں کو تلاش کرے فج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تو نبی علی السلام فرمانے لگے البینہ گواہ لے کر آؤ و اللہ حد الفیظ کا ورنہ تمہاری پش پہ حد لگے گی عدالت میں یہ چیزیں کام نہیں آتی کیا جی کیسے ممکن ہے گواہ کہاں سے لے کر آؤں یہ چیزیں کام نہیں آتی اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے تو آپ چپ رہیں بیوی بی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بیوی بی کے کیس کی بات نہیں کر رہا اس کا تو معاملہ آگے آ رہا ہے نا لیکن بیوی بی کے علاوہ کسی اور کو آپ نے دیکھا کسی مرد کو دیکھا اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے چار اور چار وہ جنہوں نے آخری درجے کا عمل دیکھا ہو یہ نہیں کہ صرف دیکھا جی کٹھے داخل ہو رہے تھے یا کٹھے بیٹھے ہوئے تھے نہیں, نہیں نہیں نہیں اس کے اوپر یہ کہ یہ اس سے زنا ثابت نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے ثابت ہوگا جی ہم نے دیکھا جی ان دونوں نے کپڑے اتارے ہوئے تھے اس کے اوپر سزا ملے گی اور سزا ملے گی اور اس کے اوپر آپ اتنی تومت لگائیں کہ جی ہم نے کپڑے اتارتے ہوئے دیکھا اس سے بڑھ کے یہ نہ کہیں کہ زنا کیا ہے یہ نہ کہیں کہ آخری درجے کی بدکاری کی ہے جتنا دیکھا ہے اتنی بات اس سے بڑھ کے بات نہ کریں اگر آپ یہ کہیں گے کہ کپڑے انہوں نے اتارے ہوئے تھے دونوں نے تو پھر جاد اس کے مطابق کو سزا دے گا دونوں کو مثال کے طور پہ ایک ایک سال کے لیے جیل میں بھیج دے گا دونوں کو مثال کے طور پہ آرڈر دے گا ان کو دس سکوڑے مارو لیکن وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں جنا اس کے اوپر تو ان کی زندگی جانے والی سنسار ہوں گے پتھر مارے جائیں گے ان کو جب آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو گواہ بھی چار لے کر آئے فقال ہلال تو ہلال کہنے لگے والذی کبھی بالحق اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے انی لصادق یقیناً میں سچا ہوں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا فلن اللہ ما من الحد یقیناً اللہ اتارے گا وہ جس سے میری حد بچ جائے گی جس سے میری پشت حد سے بچ جائے گی یقینا اللہ تعالیٰ وہ وہی اتارے گا وہ کلام اتارے گا جو کلام جو وحی میری پشت کو حد سے بچا لے گی چونکہ میں سچا ہوں مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ آپ پہ کوئی ایسا حکم نازل کرے گا کوئی ایسی وہی نازل ہوگی جس سے میں سزا سے بچ جاؤں گا فلاض الجبریل جبریل نازل ہوئے وہ انزل ہی اور آپ پہ یہ عت نازل کی کہ ولدین یمون ازوا جہم فقار تو انہوں نے یہ ایت پڑھی حتّہ بہ یہاں تک کہ یہاں تک پہنچ گئے ان کا میرے سادین کہ اگر وہ سچ کہنے والوں میں سے ہے میری کوشش تھی کہ یہ حدیث میں آج کے درس میں پڑھ لوں لیکن میں جلدی سے اگر ترجمہ کروں گا تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی یعنی کہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی خاص آدمی درس سن رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا عام جو لوگ ہیں میرے بھائی تو وہ پھر حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکیں گے اور اب یہاں پہ ایتیں بھی آ گئی ہیں اب ان ایتوں کی بھی وضاحت میں کرنا چاہوں گا تو اس لیے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آئندہ درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدکاری سے بے حیائی سے بغیرتی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے ہماری نگاہوں کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی بیٹیوں کی بہن بھائیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ تعالی دنیا آخرت کے آزمائشوں سے محفوظ رکھے دنیا میں بھی اللہ تعالی عزت دے اور تکوا پرہیزگاری دے اور روزے آخرت بھی اللہ تعالی کامیاب انسانوں میں شامل فرمائے و آخرد عوانہ الحمد للہ العالمین